بسم اللہ الرحمن الرحیم چھترواں مکتوب میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے سنو نیک بختی اور بدبختی اللہ تعالی نے دو خزانے بنائے ہیں ایک کی کنجی بندگی ہے اور دوسرے کی ماسیت جس کو ازل میں خوش نصیب بنایا ہے کہ من بک نے ام ہی جو نیک بخت ہے وہ ماں کے پیٹ ہی میں نیک بخت ہو چکا نیک بختی کے خزانے کی کنجی جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دی اور وہ جس کو عزل میں شقی و بدبخت بنایا ہے کہ شقی و من شقافی بق نہیں ام ہی بد نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت بنا دیا گیا ہے شقاوت کی کنجی جو ماسیت ہے اس کے سپرد کر دی آج ہر شخص کو اپنے ہاتھ پر نظر کرنا چاہیے کہ کون سی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے اسی کو حکم اور سنت الٰہی کا جاری ہونا کہتے ہیں کہ سعید و شقی آج پیدا و ظاہر ہے لیکن علمائے آخرت کی نگاہیں ہیں پہلے ہی ان کو دیکھ چکی ہیں برخلاف علمائے دنیا کے کہ وہ نہیں دیکھتیں جس نے کہا ہے اسی طرف اشارہ کیا ہے شعر دی دانیم و برد رازی دانیم ما عشق حقیقی از مجازی دانیم ہم ریشمی مثال اور راضی کی پرانی چادر کو جانتے ہیں ہم عشق مجازی سے عشق حقیقی کو پہچانتے ہیں بندے کے لیے ساری عزت و دولت و نعمت خدا کی طاعت و بندگی میں ہے اور تمام مذاہب اور تمام عذاب و ذلت و نقصان گناہ گاری میں ہے اعزاز و اکرام و قربت الہی طاعت میں اور دوزخ کے تمام عذاب ماسیت میں ہیں جس کسی کو پچھاڑا ہے ماسیت کی راہ سے پچھاڑا ہے اور جس کو سراہا ہے طاعت کی راہ سے سراہا ہے مقام قدس کے اس متقف کو جس نے سات لاکھ برس تصبیح و تقدیس میں گزارے تھے صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ایسا گرایا کہ پھر نہ اٹھ سکا اور سگے اصحاب کہف کو جو ناپاک اور نجس تھا صدیقوں کے ساتھ چند قدم چلنے پر ایسا اٹھایا کہ پھر کبھی نہ گر سکا یہ کیا ہے ذا تقدیر العزیز العلیم یہ خداوند بزرگ و دانا کی قدرت ہے شعر قوم بفلق رسید قوم بمغاک فریاد ز تہدید تو خاک۔ ایک قوم اتنی بلند ہوئی کہ آسمان تک پہنچی اور دوسری قار مزلت میں گری اس خاک کے ساتھ جو تیری کار فرمائی ہے ہم تجھی سے اس کی فریاد کرتے ہیں سبحان اللہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اور کیا ہوگی کہ تمام عالموں کا علم اوندھ گیا اور کسی کو اس بات کا بھید نہ ملا اور تمام عقل والوں کی عقلیں جاتی رہیں اور کسی کو اس رم سے آگاہی نہ ہوئی اس کی روح پر خدا کی رحمت کا نزول ہو جس نے یہ کہا ہے اشعار اشکم کے درد و کون مکانم پدید نیس، انقائے مغربم کے نشانم پدید نیس، برد او غمزہ ہر دو جہاں سید کردہ ام منگر بدین کے تیر و کمانم پدید نیس، گویم بہر زبان و بہر گوش بشنوم دین تر ف تر کا گوش و زبانم پدید نیس، چوں ہر چہس دہ در ہم هم عالم منم مانند درد عالم ازانم پدید نیست چون آفتاب دو رخے ہر ذرم و ضوغایت ظہور ایانم پدید نیست میں وہ عشک ہوں کہ دونوں جہان میں کہیں میرا مکان ظاہر نہیں ہے میں وہ انقائے مغرب ہوں کہ کہیں بھی میرا نشان ظاہر نہیں ہوتا میں اپنے عشوا و ناس سے دونوں عالم کو شکار کرتا ہوں یہ مت دیکھو کہ میرے تیر و کمان کہیں نظر نہیں آتے میں آفتاب کے ہر ذرے کے آئینے میں ظاہر ہوں مگر جلوے کی بے حد تابناکی سے میرا ظہور بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا میں ہر زبان سے بولتا ہوں اور ہر کان سے سنتا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری زبان میرے کان کسی کو دکھائی نہیں دیتے جو کچھ بھی سارے جہان میں نظر آتا ہے وہ میں ہی ہوں دونوں جہان میں میری طرح اور کوئی ظاہر نہیں ہے عجب راز اور مشکل بھید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیہوں نہ کھاؤ اور حکم کیا جا چکا تھا کہ کھاؤ شیطان کو کہا سجدہ کر اور حکم ہو چکا تھا کہ نہ کرے پورب والوں کو پچھم اور پچھم والوں کو پورب میں ڈال دیا جہاں کہیں پہنچے یہی سنا کہ تم کو بغیر طلب کے چارہ نہیں ہے لیکن پا لینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اے بھائی عالم الوحیت کا کوئی راز پہلے ظاہر نہیں کیا گیا لیکن منتظمان راہ اور مقیمانے درگاہ بول اٹھے لا علم لنا ہم کچھ نہیں جانتے پھر یہ بیچارہ آب و گل کیا کہے سب کے قدم رک گئے اور عقلیں حیران رہ گئیں اور سارے وہم کٹ کر رہ گئے اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتایا ان ما و ملا ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نبوت پاک تمہارا عہد متبرک تمہاری حشمت بزرگ و برتر اور تمہارا خطاب کریم ہے لیکن ہم وہی خداوند کریم ہیں کہ جو چاہیں کریں مدتیں گزر گئیں کہ ہم نے زبانوں پر مہر لگا دی اور کہہ دیا لا جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا اس کی درگاہ عظمت و جلال سبھوں کے ایمان و تاج سے پاک و بے نیاز ہے اس کا عالی دربار سبھوں کے کفر و معصیت سے بے پرواہ ہے وہاں طاعت و معصیت دونوں برابر ہیں خواجہ سنائی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اشعار بے نیا نیازیش راچہ کفر و چہدین ب زبانیش راچہ شک چہدین چہ یقین گرگ و یوسف زتست خود خورد و بزرگ درنا ازا وے کے ہست یوسف و گرگ اس کی بے نیازی کے سامنے کیا کفر ہے اور کیا دین اس کی خاموشی کے آگے کیا شک ہے اور کیا یقین یوسف اور بھیڑیا تمہارے نزدیک کمتر اور برتر ہیں ورنہ اس کے نزدیک یوسف اور بھیڑیا دونوں برابر ہیں علم کو اطاط کا رہنما بنایا اور جہالت کو معصیت کی بنیاد قرار دی ایمان و طاعت علم سے پیدا ہوئے اور کفر و معصیت جہالت سے پس جس طرح علم سے کفر اور معصیت ممکن نہیں اسی طرح جہالت سے ایمان وطاعت محال ہے مقصد یہ ہے کہ طاعت و بندگی سعادت کی کنجی اور معصیت شقاوت کی کنجی ہے اس لیے چھوٹی سے چھوٹی طاعت کو بھی نہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ رضائے خداوندی اسی میں ہو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی نہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ قہر قہر الہی اسی میں ہو بزرگوں نے کہا ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں ایک رضائے خداوندی طاعت میں دوسرے قہر و غضب معصیت میں تیسرے ولایت مومنوں میں بس جس مومن کو دیکھو اپنے سے اچھا سمجھو اور یہ گمان کرو کہ یہ دوستوں میں سے ہے ممکن ہے ولایت یہی ہو بندگی کے یہی گر ہیں مگر روزِ ازل جس کو جو لباس پہنا دیا گیا ہے ناممکن ہے کہ اس کے بدن سے کوئی اتار سکے لا تبدیل علیہ اللہ خدا کا کلام بدل نہیں سکتا ایک قوم نے دن رات ریاضت و مجاہدے میں ساگ اور پتے کھا کر گزارے اور طلب رد و طریق و صد طلب رد کر دی گئی اور راستہ بند کر دیا گیا ان کو سنا دیا گیا اور ایک دوسری قوم جو بت میں متقف ہو کر لات و عزا کو اپنا معبود بنائے سجدہ کرتی رہی ان کو حضرت رب العزت کی طرف سے برابر یہ بشارت دی گئی ان لکم ش تم ام ابھی تم ان تم ام تم ہم تمہارے لیے ہیں تم چاہو یا نہ چاہو اور تم ہمارے لیے ہو تم چاہو یا نہ چاہو اے بھائی اگر گناہی گناہ ہے اور تاعت نہیں ہے تو وہاں عفو و مفرت سامنے کھڑی ہے جو فرشتوں نے کہا ہے تچ الوفی ہے میں یوف صدوفی ہے کیا تو انہیں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے تو خداوند زلجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فساد نہ کریں گے بلکہ کہا تو یہ کہا انی عالم ما لا تعلمون ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے اگر وہ نالائق ہیں تو ہم انہیں لائق بنا دیں گے اگر دور ہیں تو قریب بلا لیں گے اگر ذلیل ہیں تو عزیز کر دیں گے تمہاری نظر ان کے شر اور فساد پر پڑتی ہے تو ہم ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں اگر تم کو اپنی پاک دامنی پر غرہ ہے تو ہمیں اپنی رحمت پر ناز ہے تمہیں اپنی عصمت سے کیا خوشی حاصل ہوگی اگر ہم قبول نہ کریں اور انہیں اپنی معصیت سے کیا نقصان ہوگا جب کہ ہماری بخشش و رحمت ان کی پشت بنا ہے اور یہ باتیں تو ہم ہی جان سکتے ہیں تم نہیں جانتے وہ لطف ازل کے نوازے ہوئے ہیں اور کیفے ابدھ سے سرشار ہیں اور یہ وقتی نقصان جو عزل اور ابدھ کے درمیان واقع ہوا کوئی مزاحمت نہیں کرتا جانتے ہو کہ ماسیت کیا ہے تمہارے خوبصورت چہرے کا تل ہے تاکہ نگاہ بدبینہ اسی تل پر پڑے اور تمہارے حسن رخسار کو نظر نہ لگے بس یقین جانو کہ ہم لوگ اس کے لطف و کرم کے نوازے اور سرفراز کیے ہوئے ہیں ہم بے نظیر مخلوق ہیں اور وہ بے مثل خالق ہمارے لیے تو مثل و نظیر ہونا جائز بھی ہے لیکن اس کے لیے نہ مثل ممکن ہے نہ نظیر وہ اس کی قدرت کے اعتبار سے ہے اور یہ اس کی محبت کے اعتبار سے یعنی وہ اپنی قدرت سے ہماری جیسی ہزار مخلوق پیدا کر سکتا ہے لیکن محبت و غیرت کے لحاظ سے پیدا نہیں کی بس یہ بات قدرت میں جائز ہے لیکن غیرت و محبت میں جائز نہیں ہے ایک شخص کا ایک لڑکا تھا جو بے حد پیارا تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنے لڑکے کو کتنا چاہتے ہو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اتنی محبت ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہی دیکھتے ہوئے میں کبھی یہ تمنا نہیں کرتا کہ اب کوئی اور لڑکا میرے یہاں پیدا ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کی محبت میں شریک ہو جائے اور محبت تقسیم ہو جائے وسلام